جا رہی سطح پر قائم یا فضا میں یا خلا میں اب تو معاملہ فضا سے بہت آگے چلا گیا خلا کا تصور ہے کوئی شہد تیزی کے ساتھ حرکت کرے اور وہ اپنی سطح پر برقرار رہے تو یہ ہے سبا کا یشمہ کل فلکی یشمحول یا میں سبابیا جو ہے یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے تیزی سے حرکت کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر برقرار اسی سے باب جب باب تفیل ہوا ہے سلاسی مزید فی کا تو اب یہ فیل لازم سے فیل متابنی بن گیا کسی شے کو اس کے مقام پر سطح پر قائم رکھنا برقرار رکھنا اللہ کو اس کے مقام رفیع پر برقرار رکھنا اس کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دینا جو اس کے شاعن شاندار ہو یہ ہے اصل میں تصویر کا اصل مفو اب ہم جب بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اگرچہ یہ الفاظ ہماری زبان کی اور اس کی مکیبلری کی محدودیت ہے ورنہ یہ کہ ناپاکی کا کیا تصور اللہ کی ذات کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی ججک ہوتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال الفاظ ہمارے پاس یہی ہیں وہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر ضعف سے ہر احتیاج سے ہر کوتاہی سے وہ بالا تر ہے منزہ ہے آلہ ہے عرصہ ہے اور اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے زبان حال سے تو دے ہی رہا ہے جس پر غور کرو برگ درختان سب در نظر ہوشیار ہر دفتر دفترست معرفت کردگار ہر ذرہ بول رہا ہے ہر شے پکار رہی ہے لیکن زبان کال بھی شاید اللہ نے ہر شے کو دے رکھی ہے اس لیے کہ کم سے کم سورہ بنی اسرائیل کے ایک مقام سے اس کی گواہی ملتی ہے اس لیے کہ وہاں فرمایا گیا وہ ام بن شعین اللہ یوسبئی ولا کل تفقیہ کوئی شے اس کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کی تصویر و تحمید میں لگی ہوئی نہ ہو لیکن تم اس کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے تو تسبیح حالی تو ہماری سمجھ میں آتی ہے زبان حال سے کسی شے کا اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے جو سمجھ میں نہیں آنے والا حصہ ہے وہ معلوم ہوتا کہ قول ہی ہے اور اس کی گواہیاں بھی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے میں ہے قرآن مجید میں جب وہ جن کو اسمال آورس آف دی مارننگ کہا جاتا ہے تحجد کے اوقات میں جب وہ مناجات کرتے تھے سامس کی جو کتاب ہے یہ زبور جو ہے کہ اصل میں ہمد کے ترانے ہیں اور حضرت داؤود کو اللہ تعالیٰ نے لہنے داؤدی مشہور ہے بہت عمدہ آواز دی تھی تو اپنی اس آواز کے ساتھ اس نے سوت کے ساتھ جب اللہ کی ہم کے ترانے جو ہیں الاپتے تھے تو پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے پرندے تو حیوانات میں سے ہے پہاڑ تو جمادات میں سے لیکن قرآن مجید کی گواہی ہے تو ہم اس کو مانیں گے سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے ہم تسلیم کریں گے باقی یہ میں کر چکا ہوں کہ یہ ہو لا کر یہاں پر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کا احاطہ کر لیا اور سورہ سب سے جمع کریں گے تو یہ احاطہ ہو گیا زمان کا کائنات کی ہر شے ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر آن کر رہی ہے ہمیشہ کرتی رہے اس کے بعد جو چار اسمائے حسنہ یہاں آئے ہیں اب ان پر غور کیجیے الملک القدوس العزیز الحکیم تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی اس اللہ کی جو الملک ہے جو قدوس ہے جو العزیز ہے جو الحکیم ہے کائنات کی ہرش ہے خواب و آسمانوں میں ہے خواب و زمین میں ان میں پہلے تو یہ اور کیجئے کہ یہ چار اسما جو ہے ایک مقام پر جمع ہونا یہ قرآن مجید میں بس استثنات ہی ہیں چند ورنہ عام جو قاعدہ ہے قرآن مجید کا ہر قاری جانتا ہے یہ بہت سی آیات قرآن مجید کی جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسما یا صفات پر اگر وہ نکرہ کی صورت میں صفات کہلائیں گی وہ وَهُوَ غفور, غفور رحیم وہ اللہ غفور رحیم اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اب چونکہ یہاں پہ تنوین ہے یہ نکرا کی علامت ہے انہیں ہم کہیں گے سفات وہ ہو غفور الرحیم الفلام لگ گیا اللہ معرفہ آ گیا تو ابھی اللہ کے اسما ہو گئے تو اسما اور صفات سے جو آیتیں ختم ہوتی ہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں ان میں جوڑے ہیں ہمیشہ استثناءات جو ہیں وہ اسی سلسلے سوور کے اندر ہیں چنانچہ چار اسما سورہ حدید کی ایک آیت میں آئے ہیں اور وہ تو چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ام مصبحات اہم ترین صورت ہے مصبحات میں سے اس کی تو کوئی نظیر قرآن میں ہے ہی نہیں اس لیے کہ ہر جگہ پر قرآن مجید میں دو اسما آئے چار آئے آٹھ آئے حرف فیاقف نہیں آتا چنانچہ آٹھ اسما بھی ایک آیت میں تسلسل کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی اسی سلسلے سور کی صورت ہے سورہ حشر ہو اللہ النزیلہ اللہ اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المحمن العزیز الجبار المتکر آٹھ اسما اور وہ مقام ایسا ہے آخری تین آیات سورہ حشر کی جو ہیں اسمائے باری تعالی کا سب سے بڑا گلدستہ وہ ہے قرآن حکیم سولہ سترہ اسماعت جمع کر دیے تین آیتوں میں تو وہاں بھی ایک آیت میں چار آئے ہیں سورہ حدیط کے اندر بھی ایک آیت میں چار آئے ہیں لیکن وہاں جو استثنائی بات ہے وہ حرفیاتف ہے ہو ول آخرو و پورے قرآن میں آپ کو یہ حرفیاتف و صفات باری تعالی کے درمیان نہیں ملے گا یہ وہ استثنائی مقام ہے اس پر گفتگو سورہ حدید میں ہوگی انشاءاللہ لیکن میں نے ارض کیا تھا کہ چار اسما یا یہاں آئے ہیں یا سورہ حدید میں آئے ہیں آٹھ اسما بلکہ اس سے پہلے شامل کیجیے ہو اللہ النزی اللہ اللہ اللہ کا نسمی موجود ہے الملک الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر تو ایک آیت میں آٹھ نہیں نو اسما موجود لیکن یہ ہے کہ باقی ہر جگہ پر پرانے مزید میں دو دو اسما آتے ہیں یا ایک اور بھی سامنے آج میں نے بات آئی اسی صورتوں کے سلسلے میں دو مقامات پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں عالم الغیب و هو الرحمن الرحیم اب عالم الغیب و اکثر و بیشتر جو اسماء باری تعالی کی فہرست مرتب کی جاتی ہے اس میں ایک نام کی حیثیت سے آتا ہے ویسے یہ تجزیہ کریں گے تو یہ دو نام بن جاتے ہیں عالم الغیب و عالم تو اس اعتبار سے پھر چار بن گئے اور سورت تغابن میں بھی یہ آیا ہے عالم الغیب و العزیز الحکیم العزیز الحکیم بھی اور آلِ و الغیب کا بھی تو اس کو آپ تین اسما کہیں تو گویا کہ اسی صورتوں کے سلسلے میں دو مثالیں تین کی بھی ہو گئی یا اگر انہیں چار شمار کرے تو پھر یہ گویا کہ چار چار اسما کا ایک ایک آیت میں ہونے کے لیے چار مثالیں ہو گئی اور چاروں صورتوں کے اسی سلسلے میں اب آگے چلیے ایک ایک قسم پر غور کیجئے ال ملک بادشاہ حقیقی شاہ حقیقی الملک یہ میں نے محاضرات کے ضمن میں مجھے یاد آیا ہے کہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ان سورتوں میں اللہ کی یہ صفت بہت نمایاں ہو کر آئی وہ بادشاہ ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی صرف اس کے لیے چنانچہ سور حدیت کی پہلی چھ آیات میں دو مرتبہ آیا لہو ملک سباب آتے وڑ و ومید وہ ہوا علاق الشعین یہ آیت نمبر دو ہے سورہ حدید کی پھر انہیں چھ آیتوں میں دوبارہ آیا لہو ملک کو سماطے واللہ وی وَإِلَ اللہ ترجم آسمان اور زمین کی پادشاہی اسی کے لیے ہے اسی کی ہے ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے ڈی جورے بھی اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات بالآخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے حاکم حقیقی وہ ہے تو آخری فیصلے وہی ہوں گے تو گویا کے یہ تصور جو ہے اللہ کی پادشاہت کا سورہ حدید میں اس قدر گاڑا کر کے پیش کیا گیا ہے پھر آخری سورج جو ہے سورہ تغابل اس میں جو پہلی آیت ہے یہ سب بہل ہے محافظ ثبابات و معافی لڑ لاہل ملک کو و اسی کے لیے ہے پادشاہی اور اسی کے لیے ہے ہم اس میں بھی جو حسر کا انداز ہے اس کو نوٹ کیجئے تو یہ جو دو تصورات ہیں ان کو اچھی طرح جان لے یہاں پر آیا المالک بادشاہ حقیقی وہی اور یہی المالک. وہ جو میں نے آٹھ اسبا کا جو ایک ہی تسلسل کے ساتھ سورہ حشر کی آخری حصے میں آئے ان میں بھی پہلا نام یہی ہے ہو اللہ الزیلا اللہ اللہ الملک القدوس السلام المن المحمن العزیز الجبار اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مصبحات جو ہیں ویسے تو یہ تمام کی تمام دس صورتیں جو ہیں سورہ حدیث سے تحریم تک بالعموم اور بالخصوص مصبحات یہ مسلمانوں سے خطاب ان میں ہے اصلا کفار سے نہیں ہے مشرقین سے نہیں ہے اہل کتاب سے نہیں ہے کہیں ہے تو بہت ہی یوں سمجھئے کہ بر سبھیل تسکرہ اور زیادہ تر جو ہے اہل کتاب کا تسکرہ وہ ایک عبرت کے نشان کے طور پر خطاب صرف مسلمانوں سے ہے بحثیت امت مسلمان اب جو شخص مسلمان ہونے کا مدعی ہے وہ اللہ کی معبودیت کا تو اقرار کر کے آیا ہے لا اشد اللہ الا اللہ عشد ان محمد رسول اللہ یہ تو گویا کہ اس کے لیے پہلے ہی سے موجود ہے اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا معبودیت کا تصور تو بالکل واضح ہے لیکن جس سے کو زیادہ نمایاں کرنا کا اصل میں یہاں پہ مقصود ہے وہ کیا ہے کہ وہ صرف عبادات ہے وہی ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ وہی حاکم حقیقی ہے اسی کی حکومت قائم کرو تمہارا نظام جو ہے جب تک کہ اس کی حکومت والا نظام نہ بن جائے حاکمیت خداوندی کو بالفعل تم قائم نہیں کرتے جیسے کہ بڑی پیاری آیت ہے سورہ معاہدہ میں خلیال الکتاب رستم عالا شائن حتہ تقیم تو راتا ون جیل وماضر تمہیں رب ربکم این نبی کہہ دیجئے ان سے ہے اہل کتاب مدانے صاحبانے کتاب تم دیکھو اچھی طرح جان لو کوئی تمہاری حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو کو انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے تو معلوم ہوا کہ اصل میں جو مسلمانوں سے مطلوب ہے وہ تو یہ ہے عقیدے کے طور پر تو انہوں نے مان لیا ہے لا الہ الا اللہ نماز روزے کے لیے بھی تیار ہیں اللہ ہی کے لیے نماز پڑھ لیں گے اللہ کے لیے روزہ بھی رکھ لیں گے جو کٹن کام ہے وہ تو یہ کہ اللہ کے بادشاہ قائم کرو اس کو الملک کی حصے سے تسلیم کرو یہی ہے جس کا نام اقامت دین ہے یہی ہے جس کا نام ہے آسمان کی بادشاہ زمین پر دہائی کنگڈم کم وہ تمام اصطلاحات جو میں جو محاضرات قرآنی کے زبن میں بیان کر چکا ہوں سب کا مقصود کیا اللہ کی حکومت یقون الدین و کلّہ تکون کل مت اللہ تو اصل شاید جو ہے امت مسلمہ کے لیے وہ یہ ہے اس کسوٹی پر پرکھے جائیں گے کہ آپ لوگ واقعات اللہ کے نام لیوا تو ہے اور رسول کے نام لیوا تو ہے واقعات اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتے کے نہیں رکھتے اس کٹن کام کے لیے اس مقصد کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے اگر تیار نہیں وہ دو اشعار جو میں نے کئی مرتبہ دہرائے تھے سورہ صف کے درس کے ضمن میں کہ ضروری می خواہی ز خاکی بے شک اور کیا چاہتا ہے خاکی سے شہادت پر وجود خود خون دوست آخواہی یہ ہے اصل میں چیلنج یہ ہے جس کے لیے کہ امت مسلمہ کو ان صورتوں میں للکارا گیا ہے یہی کام اگر نہیں کرو گے اس سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار کرو گے تو منافع قرار پاؤ گے اللہ کی نگاہ میں چنانچہ سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ ہے اور پھر فورن اس کے بعد سورہ منافقون آ رہی ہے اس مجموعے کے اندر اس لیے کہ اس مقصد سے گریز ہی در حقیقت نفاق کی اصل بنیاد ہے اس سے جان چراؤ گے چھپا چھپا کے نہ رکھے سے تیرے آئینہ نہ ہے وہ آئی نہ کہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اپنے آپ کو اس کام میں لگا دو مزمحل ہو جاؤ تن دھن اس میں کھپا دو اپنی زندگی جو ہے اس میں خاک میں رلا دو تب تو تم کامیاب ہو گئے اور اگر وقت آئے تو خاک و خون میں غلطی دن جس کو کہا ہے بلا کر خوش رس میں بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کو نہ دی عاشقانے پاک کی نترا اس مرحلے سے گزرتے ہو تو مومن ہو نہیں گزرتے اس سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار کرتے تو منافق ہو یہ سورح منافقور میں بات واضح ہو جائے گی اور جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اسی کا مطلب ہے نظام خلافت خلافت ہے کیا خلافت در حقیقت اس حقیقت کو ماننے کا نام ہے کہ الملک تو وہ ہے پھر ہم کیا ہیں ہم پادشاہ نہیں ہیں ہمارے لیے کوئی ساورنٹی نہیں ہے سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری اگر کوئی اور حکمرانی کا دعویٰ کرے گا وہ تو مت بن گیا معبود بن گیا چاہے وہ پوری نوع انسانی ہو چاہے پوری قوم ہو چاہے دس کروڑ افراد ہو کسی قوم کے کسی ملک کے ساورنٹی اس کے لیے وائس جیرنسی تمہارے لیے ہے انسانوں کے لیے خلافت ہے انی جائز فی ارد خلیفہ یا داود و ان جالنا کا خلیف تنفل ارد اور فی تخلیف یہ تمام تصورات جو ہیں اس نفظ الملک ہی کے حوالے سے تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا جو اللہ تعالی کے اسماء اس میں سے آیا ہے الملک القدوس پھر وہی مفہوم ہے اس میں تصویر میں کے لیے بھی لفظ جو ہے سببوح بنتا ہے قدوس ربنا رب نام اور رب یہ جو تراوی کی جو دعا ہے اس میں یہ الفاظ آپ ککرار کے ساتھ پڑھتے رہے ہوں گے تو سبو اور قدوس قدوس میں در حقیقت ذاتی اعتبار سے کسی کا پاک ہونا منزہ آلہ ارفا اور سبوہ میں اس کا نمایاں ہونا ظاہر ہونا یا اس کو دوسروں کی نگاہوں میں اس طریقے سے واضح ہو جانا کہ یہ ہر اعتبار سے خستی کامل ہے بہت سا باریک فرق ہے اس کے اندر تو یہ قدوس جو ہے الملیکن القدوس پادشاہ ہے اور بادشاہ ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس اختیار مطلق ہوتا ہے یہ جو دو, دو اسماء یہاں پر آ رہے ہیں ان دونوں میں نسبت وہی ہے جو العزیز الحکیم میں ہے وہی الملک اور القدوس میں ہے العزیز مختبر مطلب جس کے اختیارات کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں فائنل اتارٹی جس پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے جس کا کہ ہم دنیا میں تو تصور کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ دنیا میں تو بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہوگی تو اس پر کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے خدائی کا دعوے دار تھا فرعون میں تو جب اس مقام سے گزرتا ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت گہرا تاثر ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ فرعون خدائی کا مدعا یہ دوسری طرف حال یہ ہے اس نے بھاپ لیا کہ میرے اپنے درباریوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو موسا کے ہم خیال بن چکے ہیں یا یہ کہ موسا کے ہمدرد بن چکے ہیں اگر میں نے کوئی بڑا قدم اٹھایا موسا کے خلاف اب علیہ السلاط تو ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے لوگوں میں کوئی بغاوت ہو جائے لہذا اپنے دربار میں ضروری اقت البوسا پرمٹ می مجھے اجازت دو کہ میں قتل کر دوں بوسا ایک طرف خدائی کا مدعی ہی ہے مطلق ال بادشاہ ہے الحسلی ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں ہے بحاظ علادیم انتہا کی یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے جس کو چاہوں اس میں سے میں پانی دوں جس کو چاہوں روک دوں ایک طرف تو یہ تنتنا ہے یہ دبدبا ہے اور حال یہ ہو گیا ہے ضروری اختل موسا مجھے اجازت دیجئے آپ کہ میں موسا کو کبھی کروں باپ گیا تھا آخر بادشاہ تھا وہ کچھ نہ کچھ فہم تو ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ جو ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں کال رجل مومن ان من آل فر ایک رجل مومن تھے آلے فر مونا یک تو وہ ایمان ہوں اب تک انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ڈکلیئر نہیں کیا تھا جو تقریر انہوں نے کی ہے میں نے بارہ اپنا تاثر ارض کیا ہے قرآن مجید میں کسی نبی یا رسول کی بھی اتنی لمبی تقریر نقل نہیں ہوئی ہے جتنی وہ آل فرعون کے رجل مومن کی تقریر سورہ مومن میں نقل ہوئی بہت مفصل تقریر اور واقعہ یہ ہے کہ خطابت کا شاہکار ہے جس طرح گھیرا ہے انہوں نے دلائل دیے ہیں تاریخی دلائل اور منتقی دلائل اقلی دلائل پھر دلیل کے ساتھ اپیل کو جہاں جمع کیا ہے کہ کے پورا دربار جو ہے غالب ان کے اس خطابت سے یا ان کے دلائل سے متاثر ہو گیا اور فرعون صاحب کو اب وہ جو خدائی کے مدئی تھے یہ کہتی بنی بھائی جو میں نے صحیح سمجھا تھا وہ آپ کے سامنے بات رکھ دی تھی اب بہرحال آپ لوگ اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ فرعون بھی مطلق العلان چاہے کتنا ہی ہو دنیا میں تصور ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہو جدید جو دستور بنائے جاتے ہیں اور یہ جو بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا فن ہے ماہرین دستور اور اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں کو اتارٹی آئے وہاں پر کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے اس لیے کہ اتارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتارٹی کرپٹ ایبسولوٹلی جہاں بھی اختیارات کا ارتکاز ہو جائے گا وہاں کرپشن کا امکان ہوگا اور جہاں مطلقا مختدر مطلق کوئی بن جائے تو وہاں تو لازمن کرپشن جو ہے آئے گی اور کرپشن بھی ایبسولوٹ کرپشن یہ تصور جب اللہ کی ذات کے ساتھ آتا ہے الملک لیکن الملک ہونے کے ساتھ ساتھ القدوس بھی ہے بادشاہ مطلق اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اب آپ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ الفاظ بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی الٹیریئر موٹیو کوئی نفسانی خواہش اس سے پاک ہے اس لیے کہ بادشاہ کا اختیار اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا نفسانی محرک ہوگا کوئی نہ کوئی جو سفلی اس کی جذبات ہوں گے اس کے محرکات ہوں گے وہی پر وہ کار آئیں گے تو غلطی کرے گا نا اللہ تعالیٰ پاک حس. الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم جہاں اس کا اختیار مطلق ہے اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت بالغا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ پہلے میں غلطی کیا کرتا تھا کہ الفاظ استعمال کرتا تھا کہ اس کی حکمت کے تابع استعمال ہوتا ہے اس کا اختیار یہ مناسب نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک اور میں صحیح سمجھتا ہوں اسے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالی کی تمام صفات اس کی تمام شانیں مطلق ہیں کوئی شان دوسری شان کے تابے نہیں ہے تابع ہو جانے کا مطلب محدود ہو جانا ہے کوئی ایک شہ دوسری کے تابع ہو گئی تو محدود ہو گئی مطلق نہیں رہی اللہ کا اختیار بھی مطلق ہے اس کی حکمت بھی مطلق ہے اس لیے ہم کسی ایک شان کو دوسری شان کے تابے ہمیں نہیں کہنا چاہیے ساتھ کا لفظ موزوں ہے کہ اللہ تعالی کی جو اختیار مطلق ہے وہ اس کی حکمت بالغاہ کے ساتھ استعمال ہوتا دونوں چیزیں میں ایک وقت موجود ہیں اور یہی ہے اصل میں حکمت اس بات کی کہ قرآن حکیم میں ایک استثناء جس کا میں نے ذکر پہلے کیا ہے اس استثنا کے سوا اللہ کے اسماؤ صفات کے مابین کہیں حرف عطف نہیں آتا اس لیے کہ یہ قائدہ ہے ہدحف کا کہ حرف عطف جو ہے وہ مغائرت کا متقاضی ہے دو شہروں کے درمیان فرق ہوگا الف اور بے تو الف کوئی اور شہ ہے بے کوئی اور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام شانیں اس کی ذات میں وقت موجود ہے مغائرت کا کوئی شائبہ تک نہ ہو اسی لیے کہیں حرف یاتف نہیں آیا جس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ آٹھ ہسما کس تیزی کے ساتھ کس ریپڈ سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر کہیں حرف یاتف نہیں اللہ کی یہ تمام شانے اس کی ذات مبارکہ میں بیک وقت موجود تمام شانے مطلق ہیں کوئی شان کسی دوسرے کے تابے نہیں ہے کوئی کسی دوسری کو لمٹ نہیں کر رہی اس اعتبار سے یہ جو چار اسماں آئے ہیں یہاں پر ان کے ضمن میں ایک آخری بحث ابھی جو ہے وہ رہ گئی ہے وہ اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں وہ قرض میں ادا کروں گا اقول و کو وسطر اللہ لی ولکم ول سا مسلمین امر مسلم